to the whole world. Abdul on with it. محبت کا ڈرامہ کر کے برداشت کرسرے پاس والے والے رات ہو جانے بدبت اہل پیسے ہاتھ پڑھ دیا کرتے آ رہے ہیں وہ لگا کے رد ہو جانے کیونکہ پتا لگ جائے کہ حکم فرمائے لیکن جسے نشانیاں سامنے آنگیاں اسے سب نو پتا لگ جانے کا جھوٹا کہ بہو سٹکا فرما رہے ہیں آپ کل میں نہ لے کر فرما دے اس کل میں تو براد جو ہے وہ بہت تکمانے لگ ستی بابو فرما دینے سے لگے جی نہ لگے گا ٹیكا لگا سن بس ساری دنیا دی قوم لگتا رہے نہیں ہوگا مکائی آتم کی ہاتھ گرام دیا مستبیاں کچھ نہیں ہوگا آلے دل دیا گستاخیاں کی دی کچھ نہیں ہوگا ہاں بڑی رسولہ بھی تو ہاں فلاح کیا جلد سے کچھ نہیں کرے والا من لو مدالا نہیں ہوگا جس نے تینوں آج رب کی عزت کا خیال نہیں ہوگا رب منی تینو آج رسول کی عزت کا خیال نہیں ہوگی کافروں سے منیے گی تینوں آج رسوے کریم کے شہادے who saw the Lord even. Amen. estábamos todas las vidas مسالے رکھتے ہیں نہ رشتہ دار نہ کوئی نہیں برنا ہی ہوتا ہے آ کے وجہ جس وقت افغانستان دن نے وکالت کی ایسا جانا چاہ رہا ہے باہر سینا کا چڑیا کیوں نہ ماں کی فکر نہ بھائی کی فکر نہ بہن دی فکر نہ بچے دی فکر نہ اور فکر کیوں؟ تنہا لڑن کو ڈرے گا نہیں لہذا نسل تیار ہوتی دے لیلا او دے اولاد کوئی نہیں او حرام چکا دے بچے دے بچوں سارے یورپی جتنے بادشاہ نے سارے وہی اولاد بنے سن سلطان ابد الحمید نے اس پارا نشر نامہ موجود یہ سوچ رہے بندے آدمی آرام سلطنت کی لبنیا حمید میں جس نے تیارن مدی مقبرہ مکمہ مقرر سے پکڑ کے لمے سن کو سر اللہ قرآن خود ہی چکے فلم ایسے جتنے اولاد نے جنہوں نے مشیبری جی بڑی کوئی ہر بندے میں اسلام دشمنی کام کرنا ہے کوئی انہوں نے اسلام کی تاریخ کا پیار نہیں یا جس طرح ہی روک بنا کے پیش کرتے نہیں اڑائی ارادہ نہیں کہ لوگوں کے پاس کی شام کا پیتا پی بغوت کر کے سلطنت اس نے اسلام کی سلطنت کا قبارہ کریں صرف وجہ کے سارے نرس نو پسند پرمرش جو ویسی سب کچھ مل جاتا ہے یہ نقصان آ ज्यादा नहीं, ज्यादा नहीं। तार्ण तार्ण ज्याद हो गए नेता चलते मंशा और उसका चलते मंशा का नफा हासिल करना मतलब नुकसान दूर करना शहर नुकसान ज्यादा हो नफा थोड़ा हो जिसका नवा नुकसान शुमार किया जाए نتیج ن چلاقٹورک مجب کو باج دیکھ کے تو صدر کی چھا لے جائے تو کہیں کی چھا نہ اپنی مشیرا بھی نہیں ہے پانی کو لے نہیں جائے گا اس راستے اس راستے مٹ ٹھیک کرو جتنی دیر تک گڑیا شہید نہیں ہوندی اتنی دیر تک عمارت دی چھت ٹھیک کھڑی ہو سکتی نہیں پہلو میں نہیں کرو مٹ ٹھیک کرو بنیاد ٹھیک کرو پتہ پھر نو کہے تو ٹھیک ہو جا پنوں اپن ابو اللہ رضی اللہ کیا ہم تو لیکن اگلے بیت شکار کیوں کی ہمار سلکہ جتنی دیر تک ڈر والا نہیں بنتا اتنی دیر تک اور گھر والا تو بن گیا لیکن ڈر والا نہیں بنیا گھر والا شمار ہوتا کام شمار پروت وکار ہوا ہے دب چڑیا جا پالا نہ بنے ان شاء اللہ من دے گی سارے بیت پہلے, پھر بیت بھی. پہلے تو دید دید جا کے کیا ایمانداری مطلب کہ ہاتھی ہیں جب کوئی ایمان سے نہیں تو شمار ہوا جس ایمان سے آیا ایمان ہوئی شہادی سوچتے اپنا ہزار بارہ لاکھ لیا رسول جینا تبدیل نہیں تھی ساڑی سے ہاتھ ہی بول کے محکوم پر جس مہم نے محبوب دینا محبت کرتی ہے تو اس محبوب ہاں کی ہر ہاں ایک ادا نہیں پسند کرتا ہے دوسری نشانی محبوب کے ہر ایک حکومت منگائیں نشانی گان کرتی ہے محبوبی نام بیان مجموی مٹھا دماغ مجموع سچی کرو مجموعے عجیب بادل آدمی کا تری لگتا ہے لیکن موہب سی مہیب سی سچا سی وہ لگا جاوت بولا تھی پتا تالے رنگ مای اوم سمجھنا ہے کالے رنگ مائی اوگ سمجھنا ہے میں محبوب no subhanallah <laughs> to ke koi dakhal yata سکتے <سلم> ہیں <سلم> be in the army خلال Shirève علیح السلام معروحہ سے ملتوحہ قمر صریقہ سے وصلاح والی ناحص کا studio ہواب حال علیٰ playable حضر اللہ تعالیٰ مایضا اللہ علیہ وسلم اول معافد ہوئے پیدا را سہلا ludوامل چیز دارو خلافا جدیش حفیورین بدلے کے اب یہ اиковاری ذ I don't know. آپ صرف ایک ہی گل پوچھنا میں پوچھنا جو پورا محلہ مہینے لیکن امام حسن پال کو ماری انہوں کا ذکر نہیں کرتے اچھا یہ دیکھو ہونے کے بعد پتا لگ مولا چند پارک کا کے حسین رسول <سؤال> ہوم نے رسی نہ کی امام کے حسین رسول مطلب کوئی دیر جسم جسم تو آخری کتاب آپ نے ذہن دیا ایک ایک دن اور منہ شادی چلتا رہا تقلیفے شہادت آپ کی ہوگی میں پوچھتا ہوں ہرگاؤں میں رونا یاد آتا ہے امام حسن والی شہادت کا پتا ہے جیڑے دن یار امام حسن تھی لیکن پورن روپیہ یا دوسری ہر کوشش کو اگر امام آلی کی شہادت ہونا مذہب نے دکھا ہے تو امام حسن کی شہادت ہو, پھر محجیان محجیان ہو،, پھر ہو،, پھر ہو، پھر جا کر ملحب تین دنوں شور ہوئی مطلب شور ہے رویوں کی شور کر خبردار جنیا مجموعے بہت کم ہو بہت کم ہوا بھی حسین حسن سے ہوا انہوں نے جلد کیا امام حسن طور پر علاوہ کرتے ہیں سنیا کا مدعا پتا لگیا اگلی بات وہ جیسے نام پتا لگے گا جی نام ع میری کتاب نہیں تو سنیا کیوالہ چوک لے سمی ہے لاہور مفتی سن کی کتاب چھو کے نہ نہیں لایا میں جب پڑھ رہی ہوں سبے کتاب کے نام رکھا گا تاکہ پوچھو کتابوں میں یہ گل لکھی ہے کہ یعنی سمجھتے ہیں اور امام حسن ایسا بات کا ایا اونار کتاب یہ کتاب اخذوا صلوا كل خلون صلا کھجلے جان امام حسن پاک نے کھلو یار مار کھجلے وانا دعمت ربك ورب الرحمن يا مشعل الهدى وفاعله سراح رب العالمين یا حضرت کرنیتا ہے امام حضرت مستوان حیمہ کے گراہ لکھتا ہے آپ نے مسلحہ کے لئے آپ نے کمدے مبارک سے اچھا در پیش اور اکشے سے لئے مسلحہ کے لئے آئے حیمہ گراہ لکھتا ہے لیتا ہے کہ یہ آئے آپ نے مبارک سے مارک سے دیوں اچھا در پیشتے بہت نیمہ لکھتا ہے انہائے اگلے پہلے اس میں کوئی کتاب نہیں مہاراج کی مندی بنائی اس پہ نمبر دو نمبر دس دوسرا حوالہ اور یہ چھبیس کی شرم جگری تیسرا ہوا تھا Amen. Mm -hmm. قليل واخذوا مالي والله لا ان اخذكم عربيا لا هذا افضل تهيتم وامرهم پتا لگ آتی ہی فوج حسن کے آشرا نے وہ جی گلے سنائیے سر کھینچ لیا سیما گرا آپ نے جنگ کی تی. ستا ہے مدائن بھی آخیا جائے وہ شہر گئے لڑ آپ ہوئے آشتہ تو بچے رہے جی ہاں جی ان آشتہ تو بچے رہے ہن خلاف برداوت کرنے کڑے ہو گئے فوجی آشق ہوں اب حدر سے امام حسن بول رہے نے امام حسن کا یہ کور میں سنیا کی دی کتاب کے حوالے بیان نہیں کر سکتا میں حوالے <سؤال> نہ صرف تباری اور بہار جو صرف کتابوں کے حوالے کروتے ہونے لگا شروع ہو چکا سنیا گا پیتا کی نہیں ماں ہر سیتا سیتا بیاں کر رہا ہے میں نے ہال کے میرے آشما نے کرنا موپ کے پیش کر کے get away. Okay. یہ ایسا جو رام کو چھوڑ کر ایمام والی میرے ہاتھ چڑوایا اپنے آسما یعنی شہدا پاس نہیں بنی آشمان میں صرف اس طرح سوال کرتا ہوں پاس آپ کچھ نہیں کھلایا کو میں گئے <سؤال> سن مکے وزیر شریر آپ کو بلاؤ والے سن آ شکونا چھوڑو کہ تے اگے آج پہنچی نے بات پہ نشانی کی ہے تجھے یہ بیان کرنا محبوب بھی جی محبوب کریمان حسین پارٹی سنا واضح مطلب نہ سبوں کا ان اللہ بڑے کا سفارن پر چھ ہے ان کے اشرف کی چھٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فقد اخذنی کتاب اکبر و فهمتو یہ خط پہ جانے پاسیا واسطے تازیا شک آ رہے سن آشکا نے کچھ خط بھیجے ہوں جدے حسین پاگے خط دے دیتے بلوان نے اگر امام حسین کے خلاف کوئی کرانے معافی پاک نے شکتی معاملات خود معافیہ پاک نے دیکھا خبر پہ میں سمجھ رہا کہ کچھ امی ہو اور شادی کر اور چاہے لو مساہ خود اپنی زبان نال مجھے جب وشاس کرو میں لوگوں کی سیند <decorate> نے <complit> a lot of other محبت ہوگی وہ محبت وہ چنگے کے سے میری مہربانی کیوں پریشان ہو گئے لوگوں کو لگا ہے کوئی کوئی کوتی منگوی ضروری اتنا خار کا مجموحات بنی اسلے اچھا جانے پانی بنی کرانے ابو بکر عمر نےایا اللہ کو میں ہوں وہnavbar کا نہیں کرنی ہے جس حال میں مبارک اللہ ہو گئی مولا علی پاک نے خود سے علی پاک نے کرد بیٹھا ہے فرمایا وہ جھوٹے نے جڑے کئی لینے بھی ابو بکر عمر نے کھو لیں فرمایا سنو لو کرین چنگے بندے ان سے جہاں فرمایا کہ یعنی کہ مطلب اساں سارے نے تصنین دل نال تصنین دل نال اساں ابو بکر نے ہاتھ سے یہ تصنین بھی چیز کے چب خیر کا جمع ہو گیا محاوریہ پا گیا پتابیا مولا علی پاکمان فرمانے نہ صرف بائی بہت محبوبوں کا شکر کریں گی انہوں نے شعور سے کو ہمدار ہے والہ سلامت اے بہو سلطان دبی پردے ائی دبی پردے ائی ایک را فرندی نہیں اور شادیہ اور خط کیوں کہ پردے ائی رہے ہیں اور شادیہ کافر جبدکارا مشرکا اور جنا شادی کرنا حرام ہے قسموں میں بھی بھی وہ مشرک قدکارا نے اور مندر دی ران شادی کرنا دیتے. شادی مشکل شادیار ہو رہی لاہور بھی جانا ہم مسجد دے تصلیمان پر اناج دے گیا مونجے قربیاں دے مشیتاں وچ شرافتیاں ہونیاں ہونیاں دے تمہاری مشن کوئی ادھورا نہیں ہے جس کے لیے تم بننے جا رہے ہو تو یہ کام جیسے کام کیا کرا میں کرا دینا میرا گنگا مشین کا یا آپ کو سکتے ہو رہی تھے کہ اس دلے ترکیہ کی ساری ورنائے کی پرنامی اس نے دائیا کہ اسی پر کے اچھنا پارک پر دیگر پر تنگیہ اس کو سب ناظرین اپنے پر دائیں میں تو اس دلے کو سکتے ہو سکتے ہو وہ حقیقت رہی تھے برتاری کا اللہ and the یارا <سؤال> ماں کو بھاگ رہا ہے یارا سونی نیرشیو ہے حاجز قابل بچت چاب حاجز محفوظ ٹھک دے کیونکہ مقربا موجود جانتا ہے اگر اپنے آباروں کو دیہات کی بتا رہے تھے لکڑی <سؤال> کا جگہ جگہ ہر آتا نہ شرکتوں کو پکار مبارک یاد میں ہمارا جتن ابھی شہید کے ساتھ میں اخبار ہے تمام تمام لوگ چھ سو المصدرítulo <سؤال> overst له عائل بدل lok Beautiful و v Anyway سضح ترفع simple السرطة حبيب السامحة الله zosح الحر و آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ Saqal-b streamuaragil-prat programme, وقفو intellectualī- بازیع عالمین کا فرمان ہے رسول اللہ علیہ وسلم کو معاتن فرمایا ہے جس اللہ کے قرآن میں امام علی عالم نے اللہ کے یہ شاف ہے بچو سارے <تصفح> سامنے cuando se dice